یہ بھی بیان کیا کہ آپ اور چالیسواں کس کو کہتے ہیں دیکھیں میں نے عرض کی تھی کہ مثلا مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی لیکن جو پیارے آقا نے مسجد بنائی آج وہ طریقہ نہیں ہے جو پیارے آقا کے دور میں تھا وہ آج نہیں اس میں تبدیلی آ گئی لیکن اب کوئی مسجد کو بدت اس لیے نہیں کہے گا کہ اس کی اصل موجود ہے دور کے مطابق اس کی تزین و آرائش یا یا مینار یہ بن گئے تو مسجد کی اثر موجود ہے سالے سال کی اصل موجود ہے تیسرے دن دعا کرنی صدقہ کرنا بھی ثابت ہے ساتویں دن بھی دعا کرنی اور صدقہ کرنا ثابت ہے اور چالیسویں دن بھی دعا کرنی اور صدقہ کرنا ثابت ہے سال کے بعد دی آقا کا اودشی. جا کر ہر جا کر ہر سال دعا مانگنا بھی ثابت ہے سابت ہے اور آقا سلیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درنے والا یوں ہے جیسے ایک ڈوبنے والا ہوتا ہے المیہ تو کل وہ پکار رہا ہے تم میری کی مدد کرے تو جب تم صدقہ اس کی طرف سے کرتے ہو تو, تو پھر وہ صدقہ اس کے پاس پہاڑوں کی مانند پہنچتا ہے اور آقا سلیم صلی اللہ علیہ شاہ میری امت امت, امت مرحومہ ہے اور کیسے یار صلی اللہ کیسے؟ تو پیارے آقا جب یہ فوج ہوتے ہیں تو گنادار فوج ہوتے ہیں اور جب یہ اٹھتے ہیں تو قیامت کے بھی جب اٹھیں گے تو ان کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے کی ترقی وہ کیسے تو فرمایا گیا جو ان کے پیچھے ان کے یعنی صدقہ و خیرات کرتے ہیں اس کی وجہ سے اب یہ تو آسانی نہیں فرمایا کہ جو تیسرے دن کرے گا اس کا تو نہیں پہنچے گا اور جو چوتھے دن کرے گا اس کو پہنچے گا تیسرا بھی اس میں آ جاتا ہے چوتھا بھی آ جاتا ہے اب کسی دن بھی کر لیں یہ ایک نام مشہور ہو گئے دنوں کا کبھی کسی نے نہیں رکھا یونیوریسرے دن ہی سوئم ہو دن بھی ہو جاتا ہے اور چالیس چالیس دن کے بعد بھی مہینے کے بعد بھی ہوتا ہے پچیس دن کے بعد بھی ہوتا ہے پینتیس دن کے بعد بھی ہوتا ہے تو یہ نام ہو گیا ویسے چونکہ حدیث میں ان دنوں کی فضیلت ہے اور ان دنوں میں صدقات و خیرات کیے گئے تو اس لیے بزرگوں نے ان کو اپنا لیا کہ چلیں اس دن یعنی حدیث بھی ہے تیسرے دن آقا ان کا دوار کے لیے جانا اور ساتویں دن تک یعنی انصار صحابہ کا صدقہ کرنا کیونکہ یہ حدیث میں ہے اس علماء کرام نے ان کو اپنا لیا آپ اگر ریفرنس ہیں علامہ سیوتی الحاوی الفطا میں یہ حدیث جو صدقے کی ہے سات دن تک دس دن تک یہ ہے اور جو تیسرے کی ہے یہ صحیح مسلم جلد نمبر دو کتاب الحدود میں یعنی یہ حدیث موجود ہے اس کے علاوہ اشار صاحب کے یعنی سینکڑوں ایک دو نہیں سینکڑوں حدیث ہیں جن پر پوری یعنی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ صحابہ نے سابئی کران اپنے خود ہونے والوں کو مختلف طریقوں سے کیا قرآن پڑھ کر کیا صدقہ کر کے کیا نوافل پر پڑھ کے کیا حج کر کے کیا روزے رکھ کے کیا تو یہ سارے کے سارے بلائے جو ہیں قرآن سنت میں موجود ہیں جی چشتی صاحب السلام علیکم جناب اللہ